تم تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے ودا فرماتا ہے بخشش اور فضل کا اور اللہ وسط و اللہ علم والا ہے